الحمد للہ حب العالمین عزیزان علیکم آج ہم قرآن مجید کے انیسویں پارے وقل الزین کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے پہلے اٹھارویں پارے سے آ, کچھ سورہ النور اور سورہ الفرقان ایک ایک آیت کی میںشی کروں گا سورہ النور کی آیا نمبر ترپن میں ہم پڑھتے ہیں و عد اللہ الزین عامن کم وامر صلح الدین بعد ولطندین خوف اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ اور وہ جو عمل صالح بھی کر رہے ہوں تین بار فرمائے پہلی بات کہ خلافت ارضی عطا فرمائیں گے دوسری بات اسباب و وسائل کی دنیا میں دولت سے مالا مال کر دیں گے تیسری بات کہ خوف و ہراس کی جگہ امن و آفیت ادا فرمایا شرط یہ ہے کہ مجھ پہ ایمان رکھو میرے ساسی کو شریک نہ ٹہراؤ اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں سورہ الفرقان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے آئی اور کئی مرتبے آئی اور یہاں جناب آضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ مالی ہر رسول یا عقول و تعام ہو یم یہ کس قسم کا رسول ہے کنہ کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اور پھر نہ ان کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہ پہرے دار ہے نہ کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے نہ شان و شوکت ہے نہ خزانہ ہے نہ کوئی جاگیر ہے نہ باغات ہیں نہ اقتدار ہے عزیزا نے یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ جاہلانہ ذہنیت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلے تو ما فوق الفطرت ہو ما فوق البشریت ہو نمبر دو اگر انسانوں اس میں سے بھی ہو تو پھر کوئی بہت بڑا جاگیردار ہو کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہو یا دنیا میں اتنے بڑے بے قبیروں کے سردار ہیں ہیڈز آف دی سٹیٹ ہیں ان میں سے کوئی ہو یہ عام آدمیوں میں سے نوز اللہ ہاں عام آدمی کہاں ہو سکتے ہیں نہ جاگیردار نہ سرمایہ دار نہ صاحب اقتدار نہ کوئی ٹھاٹ باٹ نہ آگے پیچھے بینڈ باجے نہ ہٹو بچوں کی سدائیں اور رسالت ماں اب بات یہ ہے کہ یہ ذہن کی بیماری ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کی کچھ باتوں کی کچھ لوگوں کی خواہ مخواہ کی عظمت بٹھا دی ہے اور ان کو معیار بنا لیا بھائی امیر نہیں ہو تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا چاہے وہ اقتدار نہیں ہو تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے اور بڑا آدمی نہیں ہو تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت اور نبوت عطا کر دیتے ہیں یہ جاگیریں یا کارخانے یہ اقتدار یہ کرسیاں یہ بھی ہماری دی ہوئی ہیں لیکن نبوت اور اسالت کے مقابلے میں یہ سب لاشیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بعد قرآن مجید میں آخرت کا ایک منظر ہے عزیزہ گرامی اگر کبھی کبھی ہم اپنے تصور میں یہ منظر لے آیا کریں دیکھیے موت کو یاد رکھنا آخرت کو یاد رکھنا یہ کامیابی کی اصل کنجی ہے قرآن مجید میں یہ مناظر بار بار اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا تصور ہمارے ذہن میں بند جائے اب دیکھیے ایک منظر آ رہا ہے اور اس کو جہاں بٹھانے کی کوشش کریں سنو جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز ان کی بڑی رسوائی ہوگی اب کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو دکھاؤ اور جب باری آ گئی فرشتوں کو دیکھنے کی تو بہت رسوائی ہوگی جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا ایک جگہ یوں آتا ہے کہ پوچھیں گے لیمن منل ملک لیام آج بادشاہت کس کی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے گا لاہل واحد ال بادشاہی اللہ واحد کے لیے ہے جو کہار ہے اس روز ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اس قدر انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پہ رنج اور افسوس ہوگا کہ ایک ہی موقع ہمیں ملا اپنے آپ کو اور اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے مستقبل کو سنوارنے کا وہی موقع ہم نے گوا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اس دن کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا ہوتا اے کاش ہم نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو برے لوگوں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا اس وقت اللہ کے رسول یوں کہیں گے اے میری رب میری اس قوم نے اور میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا عزیزا نگرانی یہی وہ آیت ہے وہ قال رسول یا رب ان قوم تخز حاضر قرآن محجور رسول یہ کہیں گے کیا کہ میری پروردگار میرے رب میری قوم کے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا محجور قرار دے دیا علامہ اسی آیت تو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں خارض مہچور یہ قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوراں شدی تو گردش دوراں کے شکوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فلانے نے اور فلانے نے اور فلانے نے مجھے خار کر دیا غلط بات ہے تو صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو گیا ہے خارض یہ قرآن عزیز جانی گرامی آگے چل کے یہ فرماتے ہیں ارتا منتا خزا الاح ہوا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ اس نے کسے کس چیز کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اس نے اپنی ہاو ہوس کو اپنی خواہشات کو اپنے جھوٹے تمدار کو اپنا محبوت بنا رکھا ہے اور یہ صرف خود ہی گمراہ ہی نہیں ہے بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کرتا پھر رہا ہے آگے چل کے سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کے عباد الرحمن کے اوصاح بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلائے بنائے سورج اور روشن چاند بنایا وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے رحمان کی بندے زمین پر آجزی سے چلتے ہیں جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ باوقار طریقے سے شریفوں کی طرح سلام کر کے گزر جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. ان کی راتیں قیام و سجود میں بسر ہوتی ہیں اپنے رب تعلا سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیں رب تعالی نیکیوں میں بدل دے گا یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے کوئی بےہودہ کام ہو رہا ہو تو بہت ویکار سے قریب سے گزر جاتے ہیں اس میں شریف نہیں ہوتے اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور رب کی آیات پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے رب کی آیات ہیں پرانی مجید سمجھ کے پڑھتے ہیں اندھوں کی طرح سے تو ترک ہی نہیں لگاتے رہتے ہیں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا یہی جنتی ہیں ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ الشعراء ہے سورہ الشعراء میں پھر وہی بات کہی گئی جو سورہ القحف کے ابتدا میں کہی گئی فَلَعَلَّكَ اللہ کباقی النف آثَارِهِمْ بنو بہاد الحادی سے اصفا اس غم کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اے ہمارے نبی ہمارے محبوب آپ گل گل کر جان دے دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل غم تھا جو مشن تھا جو طرف تھی وہ اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا میں اس بات کا اعادہ کروں گا کہ دین اس بات کا نام ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے اور حضور کا اتباع جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا جائے حضور کے مشن کو اپنا مشن بنایا جائے حضور کے غم کو اپنا غم بنایا جائے حضور کی طرف کو اپنی طرف بنایا جائے ہمارا مرنا جینا بھی اسی راہ میں ہو اس راہ میں جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا تھا اگر یہ ہے تو اتباع ہے پھر ہم انہی کے ہیں اور اگر ظاہری شکل ہم نے ان کی بنا لی لیکن ان کے مقصد زندگی کو نہیں اپنایا ان کے مشن کو نہیں اپنایا ان کے غم کو ہی اپنا غم نہیں بنایا تو اتباع نہیں ہوا حضرت موسا علیہ السلط کا مکالمہ نقل کیا جا رہا ہے فرعون کے ساتھ فرعون احسان جتا رہا ہے تم لڑکے تھے بچے تھے ہم نے تمہیں پالا پوسا اور ہم نے اتنے احسانات تم پہ کیے فرماتے ہیں ہاں تم نے بہت احسانات کیے اور تمہارا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے ان بنی اسرائیل کہ تم نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یہ تمہارا احسان ہے عزیزان گرامی حضرت موسا علیہ السلاط کا سب سے بڑا مطالبہ فرعون سے یہ تھا کہ ارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزاد کر دو انہیں ہمارے ساتھ جانے دو ہم تمہارا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے لیکن تم ہمیں غلام نہ رکھو آزاد کر دو اور اسی آزادی کی جدوجہد میں ہی وہ رات کی تاریخی میں نکل بھاگے اور فرعون نے پیچھا کیا اور نتیجتن فرعن اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا لیکن نکل کے کہاں جا رہے تھے آزادی کے لیے. فرون سے آزاد ہوں گے تو دین کی تبلیغ ہوگی اس لیے کہ غلامی کے عالم میں دین کی تبلیغ تعلیم تربیت نہیں ہو سکتی اور دین کے اکثر فرائض جو ہیں وہ اس وقت فرائض ہیں جبکہ ہم آزاد ہوں بسن حج غلام پہ فرض نہیں آزاد میں پہ فرض ہے تو یہ جمعہ آزاد انسان پہ فرض ہے غلامی کے عالم میں تو دین پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے نبی کا رسول کا پہلا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو آزاد کرو حضرت علیہ اسلام نے یہی کیا رومن امپائر میں نوے فیصد لوگ غلام تھے آپ نے ان کی غلامی دور کرنے کے لیے آزادی کی جدوجہد کے لیے غلاموں میں آپ نے ایک تحریک پیدا کر دی تو ایک بات از کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آتا ہے جنگی قادسیہ میں جب اور نے بلایا مسلمانوں کے وفد کو پوچھا کہ بھائی کیوں لڑنے آئے ہو ہم سے تو ہمارے سفا سیلار نے ایک بات کہی دیکھو ہمارا مشن صرف ایک ہے کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں دے بس اتنی سی بات ہے تو نبی کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ غلامی کا خاتمہ کرے انسانوں کو آزاد کرے اور آزاد انسانوں کو تعلیم تربیت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے کوئی نبی ایسا نہیں ہے مسند احمد بن حنبل میں ایک لاکھ سو ہزار تعداد آئی ہے انبیاء کی ایک بھی نبی ایسا نہیں ملے, ملے گا جس نے غلامی کو کسی شکل میں قبول کیا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃسلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہے پوچھتے ہیں کہ میاں تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے ہم تقلید آبا پہ مجبور ہیں فرمایا کہ اللہ کے سوا یہ سب میرے دشمن ہیں میں ان سے بری ہوں میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اور جب میں اپنی کسی غلطی سے بیمار پڑ جاتا ہوں یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے نہیں ایک تو میں ادھر مرض تو تھا ہوا یشوین جب میں اپنی کسی کوتاہی سے غلطی سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا میں امید رکھتا ہوں کہ روز جگہ میں وہ میری خطائیں معاف بھی کرے گا اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما باپ کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر مجھے جنت کا وارث بنا میرے باپ کو بخش دے اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد اس روز مشرکوں کو سارے خدا بھول جائیں گے اس روز اپنے سفارشیوں کی تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہیں دے گا اے اللہ اس دن تو ہی میرا یارو مددگار بن جاخر جا. دعوان الحمد الحمدللہ رب العالمین و سلا تو سلام آلہ رس کریم محمد اعلی علیح وجمائ عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم پرانے مجید کے میں پالے اتلو ما اوفیا کا خلاصہ بیان کریں گے اس میں سورہ ان کا اخیر ہے اور اس میں ارشاد ہے ولجین جاہدوفین لنا جین سب و ان اللہ عالمحسرین <تصفيق> وہ لوگ جو ہمارے لیے ہم سے ملنے کے لیے ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے تو ساتھ ساتھ ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں چل پڑے تو لے چلنا اللہ کا کام ہے ہمارے راستے میں نکلو گے تو توفیق دینا راستے کو آسان کرنا نئی سے نئی راہ کھولتے چلے جانا یہ ہماری ذمہ داری اس کے بعد سورہ اروم ہے اور یہ یوں شروع ہوتی ہے الفلا مین غلبت الروم فی عدن الارض وهم من بعد غلبهم بون فی بضع لاہل امر الامر من قبل و بعد ویومین يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ ينصر مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ عزیزان گرامی قرآن مجید کی ان آیات میں ایک عظیم پیش گوئی ہے ہوا یوں کہ ابھی مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے کہ اس دور کی دو سپر پاورز میں ٹکر ہو گئی ایران اور روم میں اور ایران نے روم کو پچھاڑ کے رکھ دیا بہت دور تک انہوں نے رومیوں کو دھکیلا اور ان کے علاقے کو انہوں نے تاراج کیا اور ان پہ غلبہ پایا قرآن مجید ایک دعویٰ ہے اچھا اس پہ مشرقین بہت خوش ہوئے رومنز چونکہ اہل کتاب تھے تو ان کی شکست پہ مسلمانوں کو رنج ہوا اور ایرانینز چونکہ مشرقین تھے ان کی فتح پہ مشرقین مکہ کو خوشی ہوئی تو قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ ہاں رومی مغلوب ہو گئے لیکن چند ہی سال میں وہ پھر سے غالب آ جائیں گے فی بر ایسی اب چونکہ بر کا لفظ جو ہے نو کے لیے آتا ہے اب یہ بات جب قرآن مجید میں آئی تو لوگوں نے مذاق اڑایا یہ کیسے ممکن ہے رومی سلطنت کو تو تاراج کر کے رکھ دیا گیا ہے ایران نے تو اس کو بلڈوز کر دیا ہے کیسے غلبہ پائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کہ چند ہی سال میں رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے تو نو سال گزرنے سے پہلے ہی پہلے این اس موقع پہ جبکہ غزوہ بدر ہو رہا تھا رومنز نے چڑھائی کی اور ایران کو شکست دے دی اور اپنی شکست کا بدلا لے لیا اور قرآن مجید کی نہ صرف ایک پیش گوئی پوری ہوئی بلکہ دوسری پیش گوئی بھی پوری ہو گئی اور وہ یوں تھا وہ یوں فرمایا بنصر اللہ وہ یوم یفراح المومنون اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین کو بھی خوشی نصیب ہوگی بے نصر اللہ اللہ کی مدد نازل ہونے کی وجہ سے ینسر و می وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ زبردست ہے رحم والا ہے ایک تو یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ رومنز نے ایرانینز کو تاراج کر دیا دوسرا عن اسی دن جب یہ خبر آئی اسی دن غزب بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور یہ دوسری پیشگوئی بھی پوری ہو گئی وہ یوم یف راہل مومنو اس دن مومنین کو بھی اللہ تعالی خوشی عطا فرمائے گا عزیزا نے گرامی اب یہ وہ معجزہ ہے جو اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نمودار نہیں ہوا بلکہ ایک دنیا کے سامنے چیلنج کے طور پہ ابھرا ہے کہ نو سال کے اندر اندر تم دیکھ لینا رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے اور نہ صرف وہ غالب آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی دن مومنین کی بھی ایک کھلی کھلی مدد کرے گا اتنی مدد کہ مومنین دل سے خوش ہو جائیں گے دونوں وعدے پورے ہو گئے اور یہ دونوں کی دونوں باتیں تاریخ میں سب ہیں سورہ روم میں ہم پڑھتے ہیں رشاد ہے حقیم وجہ علی دین حلیفہ <حَنِيفَة> تم یکسو ہو کر اللہ کے دین پہ قائم ہو جاؤ فطرت اللہ فتر علیح لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی صلاحیت دی ہوئی قابلیت ان کے مطابق چلو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق چلو وہ کیسی ہے فتح اس ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ تعالی کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ایک فطرت اللہ نے بنا دی ہے وہی فطرت قائم رہے گی اور اسی فطرت کے مطابق انسان کی زندگی کے اصول اور اقدار رہیں گے تبدیلی نہیں آئے گی علامہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم کہ یہ بات نئی ہو گئی اور یہ بات پرانی ہو گئی غلط باتیں ہیں انسانی فطرت ایک رہتی ہے اس کے اصول اس کے اقدار اس کا اخلاق کی بنیادیں ایک رہتی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اسی کے مطابق چلو عزیزہ گرامی اب ایک موضوع آ رہا ہے اور اس پہ ذرا دھیان دینا ہو ارشاد ہے وہ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر انتالیس ہے وہ آتَيْتُم آت تم جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ سود کے طور پہ تمہیں ملے لیربو فی اموال ناشتہ کے لوگ کے اموال میں اس کی طرف سے اضافہ ہو فلا یربو احمد اللہ اللہ, اللہ کے یہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی وما آتی من ان زکاتن تریدون وجہ اللہ اور جو زکات تم دیتے ہو اس نیت سے اللہ کی رضا حاصل ہو فلا ایک احمل ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑھوتری اور ترقی اور اضافے حاصل کرتے ہیں کئی گنا ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے اب اللہ تعالی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم سودی کاروبار کرتے ہو اس نیت سے کہ تمہیں منافع حاصل ہو کبھی نہیں ہو سودی کاروبار کے راستے سے تم مالی ترقی حاصل کرتے ہو کبھی نہیں ہوگی مالی ترقی جاتے ہو بڑھوتری اور افزائش چاہتے ہو زکوۃ دو صدقات دو اللہ کے راستے میں لوگوں کی خدمت کرو دیکھو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی عجیزا نگرانی یہ بات تو چونکہ قرآن مجید بیان ہو گئی اور ہمارا قیڈا ہے غلط نہیں ہو سکتی لیکن میں معاشیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات ذرا معاشی طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا دیکھیے ایک سرمایہ دار ایک حد تک تجارت کرتا ہے اس کے بعد لا آف ڈشنگ ریٹرن جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا اگر اس سے زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا سرمایہ کاری کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایک گاؤں ہے اس میں آپ ایک دکان کھولتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپئے کا اس میں سامان رکھ دیں آپ کی تجارت ہوگی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن وہاں پہ اگر آپ پندرہ لاکھ کا سامان رکھ دیں تو نقصان ہو جائے اس لیے کہ وہاں پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہے وہاں گاہکی نہیں ہے وہاں سامان نہیں بکے گا تو یہ لا آف ڈشنگ ریٹرن ہے کہ آپ سرمایہ کاری ایک حد تک کریں گے اس سے آگے کریں گے تو نقصان ہو جائے اس لا کے تحت ہر سرمایہ دار اپنے سرمایے کے کچھ حصے کو مجبور بچا کے رکھ دیتا ہے یا بینک میں ڈال دیتا ہے یا خزینے کی شکل میں دفن کر دیتا ہے یا زیورات بنا دیتا ہے یہ مال انویسٹمنٹ اس سے نہیں ہو پاتا اسے مال مردہ کہا جاتا ہے وہ مال جو انویسٹ نہیں ہو سکا مال مردہ ہے اور بعض فقار تو اس کو مردار کہا ہے ناپاک کہا ہے اس لیے کہ یہی مال ہوتا ہے جس میں سے لوگ شراب پیتے ہیں جوئے کھیلتے ہیں جرائم کرتے ہیں اس فالتو مال میں سے اسلام کا منشا یہ ہے کہ یہ جو فالتو مال ہے مال مردہ ہے اس کو منیمائز کیا جائے کم سے کم کیا جائے اس کو پورے کے پورے کو ختم بانٹ دیا جائے اب ہوتا کیا ہے ایک شخص کی پوری دولت پہ زکات لگتی ہے تو زکات وہ کس میں سے دے گا اسی مال مردہ میں سے دے گا نکال لے گا زکات چلو پڑا ہوگا نکال دو یہ مال مردہ جب غریب کے ہاتھوں میں آئے گا تو مردہ نہیں رہے گا مردار نہیں رہے گا یہ زندہ ہو جائے گا پاک ہو جائے گا غریب آدمی اسی مال کو لے کے پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ چلا جائے گا بچے کی کتابیں خریدے گا بچے کی غذا خریدے گا کپڑے خریدے گا گھر والوں کے جوتیاں خریدے گا مگر کن سے خریدے گا امیر لوگوں سے خریدے گا انہیں لوگوں کے یہاں یہی سرمایہ لوٹا کے لے جائے گا جن کے یہاں سے زکات نکل کے آئی تھی نتیجہ کیا نکلا وہ مال جو مردہ رکھا ہوا تھا جو ہی غریب کے ہاتھ میں آیا وہ زندہ بھی ہو گیا پاک بھی ہو گیا پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ بھی پہنچ گیا گردش میں بھی آ گیا اور اوور آل پورے ملک کی جو جائدات ہے دولت ہے جس میں گردش کر رہی ہے جو انویسٹ ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو گیا آپ دیکھ لیجیے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال مردہ کم ہوتا چلا جاتا ہے مال زندہ اور گردش والی دولت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ ترقی کی بنیاد ہے اس کے برعکس سود کا میکنزم سود کا چکر مالے مردہ میں اضافہ کرتا ہے مال زندہ ختم کرتا ہے کم کرتا ہے کیا ہے کہ ساہکار آیا ہے پان بیڑی والی کھوکہ کھوکھا ہے اس بیچارے کا اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے میاں سود کی قسط لاؤ وہ تو نہیں ہے یہ کھوکھا بیچ دو یہ سائیکل بیچ دو سائیکل کیا ہے مال زندہ ہے کھوکھا کیا ہے مالے زندہ ہے پھلوں کی ریڑی ہے تمہاری پاس یہ بیچ دو اب وہ پھلوں کی ریڑی بیچ دے گا اس کو سود کی قسط دے گا پھلوں کی ریڑی مالے زندہ ہے یہ جب امیر ساہکار کے ہاتھ میں جائے گی تو اس کو بےکار مال میں پھینک دے گا مالے مردہ میں اضافہ ہو گیا سود کا عمل یہ ہے کہ وہ مال جو گردش میں ہے وہ جو انویسٹڈ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے اور وہ مال جو کہ ڈیٹ پراپرٹی ہے مردار ہے مردہ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے ہمارا سود سے کبھی مالی ترقی نہیں ہوتی اور ایک دن یمحق اللہ الربا اللہ تعالی سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے سود والوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور صدقات کو اور صدقات والوں کو پالتا پوستا رہتا ہے اس کے بعد ہم سورالکمان کی طرف آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت الکمان جو ایک بہت بڑے دانش مند تھے وہ اپنے بیٹے کو کتنی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت الکمان کو حکمت عطا ہوئی اور وہ ایسی ہی حکیبانہ باتیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک, شرک نہ کرنا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور دیکھو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ماں نے کس شفقت سے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا پھر دو سال میں دودھ چھڑایا میرا اور والدین کا شکر ادا کرنا ہاں والدین کی ہر حال میں اطاعت کرنا لیکن اگر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں تو ان کا کہا بھی نہ ماننا بیٹے یاد رکھنا کہ اللہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی پہ پتھر میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں دیکھو بیٹا نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو بدی سے منع کرو ہاں اور مصیبت آ جائے تو صبر کرو اور لوگوں کے ساتھ مغرورانہ انداز میں گالیں پھلا پھلا کے باتیں نہ کیا کرو اور زمین میں اکر کے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو خدا کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہے اپنی چال میں روش میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اپنی آواز کو پست رکھو کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرخت آواز گدھے کی ہے عزیزانی گرامی سورہ لقمان کے آخر میں چند آیات ہیں جن کے بارے میں مجھ سے بہت سوالات کیے تھے میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور ان کا لذی تجمہ کر دیتا ہوں ان دہو علم بے شک قیامت کی گھڑی کا خبر قیامت کی گھڑی کی خبر اللہ کو ہے وہ یونزر الغیس اللہ تعالی بادل اتارتا ہے بارش بھیجتا ہے یہ عالم اماف ال ارحاب اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے ان تین باتوں کا ذکر کر دیا علم الساعة، قیامت کی گھڑی بارش برسانا اور کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ ایک مثبت بات کہہ دی اس بات کا انکار کیے بغیر کہ اس کا کسی اور کو علم بھی ہے یا نہیں صرف اللہ تعالی نے اپنے علم کا اقرار کیا ہے آگے فرماتے ہیں وہ ماں تدری نفس یہاں انکار کر دیے کہ کسی شخص کو علم نہیں ہے مادا تک سے وہ خدا کہ وہ کل کیا کمائے گا وہ ماں تدری نفسن اور کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے بے ائی اربموٹ کہ کس زمین پہ جا کے مرے گا دو باتوں کے بارے میں تو کہہ دیئے کہ کسی کو علم نہیں ہے لیکن پہلی تین باتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گا کہ کسی کو علم نہیں ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب سوال ہمیں یاد ہے جناب قرآن میں تو لکھا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور ہم تو الٹرا ساؤنڈ کرا کے آئے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے بیوی بی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے بھائی الٹرا ساؤنڈ سے تو معلوم ہو گیا بہت اچھا ہو گیا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ماں تدرین افسن محفل ارحام کسی شخص کو پتا نہیں ہے کہاں کے پیٹوں میں کیا ہے کہاں لکھا ہوا دو باتوں کے بارے میں تو انکار کیا ایک یہ کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کل کیا کماؤ گے اور تمہیں پتا نہیں ہے کہاں جا کے مرو گے اس کا تو انکار ہے اس کے بارے میں اگر الٹرا ساؤنڈ ہے تو وہ لے آؤ تین باتوں کے بارے میں اپنے علم کا اقرار کیا ہے لیکن ہمارے علم کا انکار نہیں کیا ہے ایک قیامت کی گھڑی کے بارے میں ایک بارش کے بارے میں اور ایک ماں کے پیٹ کے بارے میں اس لیے یہ سوال اپنی جگہ پہ غلط ہے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وآخر الحمدللہ اے اللہ پالے ومئی یق نقط کا خلاصہ بیان کریں گے ہم الاحزاب شروع کر چکے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے اس میں یوں ہوا کہ عرب کے بہت سارے قبائل نے مل کے قریش کے اکسانے پہ اور مدینہ یہود کے اکسانے پہ بہت سارے قبائل نے یک لخت مل کے قریش کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا بعض روایات میں ان کی تعداد پندرہ ہزار بتائی جاتی ہے بعض میں بیس بائیس ہزار بتائی جاتی ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیرے میں لے لیا اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر ایک خندک خدوا دی اور اس خندک میں بیٹھ کے آپ نے مقابلہ کیا شہر کی چونکہ ناکہ بندی تھی اس لیے غزہ اور رسد نہیں پہنچ سکتی تھی تو مسلمانوں پہ بہت فاقہ کشی کی کیفیت ہوئی یہ محاصرہ کوئی تقریباً تین ہفتے تک جاری رہا اس کے بعد اللہ تعالی نے مدرمل اور اس زور کا طفان آیا کہ قریش اور یہ سب قبائل اور یہ احزب جو حملہ آبر ہو چکے یہ ٹک کے بیٹھ نہ سکے اور ان کو محاصرہ توڑنا پڑا اور ریٹریٹ کرنا پڑا اس میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر تڑھ آئے تو ہم نے ان پر آدھی بھیجی اور نہ دکھائی دینے والی فوجیں جب دشمارے اٹھے اور نیچے سے چڑھایا یعنی ہر طرف سے لوگوں کی آخر خوف کے پتھا گئیں. موں آ گئیں کلیجے منہ کو آگئے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے اس طرح مسلمانوں کی خوب خوب آزمائش ہوئی اس وقت منافی کہتے تھے کہ خدا رسول نے ہم کو فتح کا یقین دلا کر ہم سے فرق کیا ہے ان کا ایک گو خیرہ تھا مدینے والوں چلو واپس چلو خندک پر کچھوں سے مقابلہ کرنے کی اب کوئی صورت نہیں یہ طرح طرح کے بہانوں سے اجازت لے کر بھاگ رہے تھے حالانکہ انہوں نے پہلے کسمیں کھائیں تھی کہ پیٹ پھر کر نہیں بھاگیں گے انہیں آگاہ کر دیں کہ بھاگ کر تم موت سے نہیں بچ سکتے اگر کسی کو رب تعالی نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو کون آڑے آ سکتا ہے عزیز رامی اس میں جو شہداء ہیں ان کی بھی بہت تعریف کی گئی کچھ لوگ آئے ہیں جو ایمان اور صبر و تسلیم کا پیکر ہیں ایسے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے اور کوئی نظر پوری کر چکا ہے اللہ سے باندھا ہوا عہد پورا کر چکا ہے اور کوئی اس انترار میں ہے کہ وہ یہ عہد کب پورا کر سکے گا اور کب اللہ کے راستے میں شہید ہوگا سورہ ازاب میں ایک اہم واقعہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواض مطحت نے حضور سے نان نفر کا متعلق کیا اور آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ازواض مطحرات کی عرض یہ تھی کہ جب خوشی نہیں تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا اب جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو دے رہے ہیں اور کھلے ہاتھوں سے دے رہے ہیں تو ہماری گھر کی ضرورت کے لیے بھی کچھ گھر میں آنا چاہیے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں تھی آپ کی ساری زندگی اس کیفیت میں گزری کہ اگر گھر میں ایک درہم یا ایک بھی دینار موجود تھا تو رات کو آپ گھر تشریف نہیں لائے آپ نے وہ رات گھر سے باہر گزاری اب یہ ذوق الگ الگ ہو گئے آپ نے ایک ماہ تک اپنی ازواج متحرات سے امن علحدگی اختیار کر لی ایک بالا میں جا کے آپ نے آرام فرما لیا سب سے بول چال بند کر دی اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک چیز اختیار کر لیں اگر انہیں دنیاوی زندگی چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت لے لیں اور رخصت ہو جائیں اور اگر انہیں اللہ اللہ کا رسول اور دار آخرت چاہیے تو پھر یہی فاقہ کسی کی زندگی گزارنی اب اختیار ان کو دے دیا اور اس میں علماء فکاہ نے لکھا کہ ان کو باقاعدہ یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ, وہ طلاق دے سکتی ہیں اور حضور سے وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں آیات یہ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دولت دے کر رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عزم مہیا کر رکھا ہے اب یہ اختیار دے دیا گیا ہے یہاں حدیث میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے جب یہ اختیار تمام بیویوں کو مل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تمہیں اختیار تو دے دیا ہے فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہتی ہو فاقت شی کی زندگی میں یا معلوم دولت لے کے رخصت ہوتی ہو فیصلہ تو تم ہی کرو گی لیکن ایک کام کرنا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی نے فراہمی کہ واہ یا رسول اللہ واہ. آپ کے بارے میں میں اوروں سے مشورے کرتی پھروں گی اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں میں اوروں سے مشورے کرتی پھروں گی علی گرامی حضور کی تمام ازواج متحرات میں زہد تشف اور فاقے کے عالم میں حضور کے ساتھ وقت گزارنا اختیار کیا اور مال و دولت اور دنیاوی زینت کو اختیار نہیں کیا یہاں تک کہ جب حضور یمسن کی زندگی کی آخری رات اس دنیا میں وفاق کھڑی آئی تو اس وقت رات کو دیا جلانے کے لیے حضور کے گھر میں تیل نہیں تھا اور آپ کی اپنی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت نمبر چالیس جو بہت مارکا آ رہا ہے ماکانا محمد العباحد مرجالکم غلط رسول اللہ و خاطم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء پہ مہر ہیں آخری نبی ہے مہر کسی خط پہ ڈاکومنٹ بھی آخری چیز ہوتی ہے عزیزہ گرامی قرآن مجید میں چار باتیں ہیں جن کو اگر اکٹھے ہم ان پہ دھیان دیں تو پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت ایک لازم ہے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں تھیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی نبی تشریف لائے رسول تشریف لائے وہ اپنے اپنے علاقے اپنی اپنی قوم اور ایک خاص مدت تک کے لیے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت آپ کا دین اور یہ کتاب قرآن مجید کسی خاص قوم کسی خاص علاقے اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ یہ آفاقی ہے تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلی بات دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی لیگل فریم ورک ہے جو شریعتیں آئی ہیں وہ ارتقائی منازل میں تھیں اور ان کی وجہ سے دین تکمیل پذیر تھا جب حضور تشریف لیا تو فمادیا اللہ اکمل تو آج میں تمہارا دین مکمل کر دوں نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی دینی کتابیں آئیں سب میں تحریف کر دی تھی لوگوں نے بدل ڈالا ایڈیشنز آلٹریشنس کر دیے اس کتاب پہ آ کے قرآن مجید پہ اللہ تعالی نے آ کے کہا اب تم اس کو بدل نہیں سکو گے اس میں تحریف نہیں کر سکو گے ان و نزل نذکر و انگول حافظ یہ ہماری نصیحت ہے آخری نصیحت ہے دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کرے دکھائیں گے اب ذرا غور فرمائیے انسان کی تاریخ میں ایک نبی کے علاوہ یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی انہیں تین وجوہات سے آیا ہے یا تو اس لیے آیا ہے کہ ایک نبی کسی خاص علاقے کے لیے تھا دوسرے علاقے کے لئے نبی کی ضرورت ایک نبی ایک خاص مدت تک کے لیے تھا وہ مدت ختم ہوئی دوسرے نبی کی ضرورت یہاں یہ جھگڑا خومایا ہمیشہ کے آپ ہے نمبر دو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آتا رہا کہ شریعت تکمیل پذیر ہو رہی تھی ارتقائی منازل طے کر رہی تھی کہ مکمل ہو گئی اس لیے اب دین مکمل کرنے کے لئے آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہیں دوسری بات بھی ختم اور آخری بات جس کے لیے ایک نبی کے ساتھ یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں نے پہلی دی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں کر دی دین کو بدل ڈالا اس میں تحریف کر دی جائز کو ناجائز کر دیا ناجائز کو جائز کر دیا اب اس کو درست کرنے کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی ہمارا اب اس کا بھی کوئی امکان تم دین کو بدل نہیں سکو گے اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکو گے ایک شوشا ایک زیر زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکو گے تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کے جو تینوں مواقع تھے وہ ختم ہو گئے تو چوتھی بات از خود ثابت کر دی کہ ماں کا نا محمد اباحدم ولا کے رسول اللہ و خاطم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے پاپ نہیں ہے اس لیے اب زید بن محمد کو زید بن ہارثہ کہا کرو اور وہ رسول اللہ ہیں اور نبیوں پہ خاتم نبوت کو ختم کرنے والے نبوت میں ایک مرتبہ لفافہ سیل ہو جائے تو اس لفافے میں کچھ اور داخل نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات بے شمار احادیث میں اور صحیح احادیث میں بیان کی کر دی گئی او کہ میں کہنا آخر میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی. لا نبی ابازی میرے کوئی نبی نہیں اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا لیکن میرے بات کوئی نبی نہیں میں ایک عمارت نظر آ رہی ہے اس کی ایک آخری اینٹ دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ خالی ہے اگر یہاں اینٹ لگ جاتی تو عمارت مکمل ہو جاتی وہ آخری اینٹ میں ہوں اتنی احادیث اور اس قدر مختلف پیرائے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس بات کی کوئی ایک فیصد بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے بعد تیس شخص آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور تاریخ نے ثابت کیا کہ چودہ سو سال میں جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے تھے اس لیے ایک اہم بات ارض کروں کہ فقہ نے علما نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے گفتگو کرنا اور اس سے کسی قسم کی دلیل مانگنا اور اس کی گفتگو پہ غور کرنا کفر ہے اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی نیگوشیبل نہیں ہے جو شخص کرا دیں ہم اس کو دچل کرا دیں گے ہم کو شیطان کا کسی استعمار کا ایجنٹ قرار دیں گے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللہ ہوتا علی النبی ہاں اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اتباع کا حکم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو وہ تم پر رحمت فرماتا ہے اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے آخرت میں تمہارا استقبال سلامتی کے ساتھ فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بشارت دینے والا ڈرانے والا اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے کافروں منافقوں کا کہا نہ مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو اس کے بعد ہمیں آجناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو اور وہ شخص جو کسی بھی شکل میں اللہ کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی کوشش کرے کسی شکل میں گستاخی کرے اذیت پہنچانے کی کوشش کرے اس پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اس کے ساتھ ہی ایک آیت آ رہی ہے جس میں حجاب کا حکم ہے پردے کا فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دے دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یدنی نہ آلی نہ من جلا بہن اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں یعنی جسم کو اس انداز سے ڈھک لینا کہ جسم کی زینت اور چہرے کا بڑا حصہ چھپ جائے اس حد تک کہ وہ دیکھ تو سکیں چل پھر تو سکیں یعنی چہرے کو اتنا بھی نہ ڈھالے کہ آگے بھی ڈھپ جائیں اور کچھ دیکھ نہ پائیں اور گر جائیں ایسا بھی نہیں کہ چل پھر تو سکیں لیکن جس قدر چہرے کو بھی ڈھانپنا ممکن ہو ڈھانپ لیا جائے اور پورے جسم کو بھی ڈھانپ لیا جائے جسم کی زیب و زینت کو چھپا لیا جائے اور احزاب کے آخر میں فرمایا انب علمان ابئی نہ عیا مل رہا وشفق نہ مل رہا اور ہمارا ہم نے اپنی امانت کو آسموں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا بل انسان نے اسے اٹھا لیا ظالم نکلا نادان نکلا اٹھانے کا عہد تو کر لیا قبول تو کر لیا لیکن ٹھیک سے اٹھا نہیں سکتا سب نے جس بار سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ نادما اٹھا لایا آسماں بار امانت نتمانس کشید فال بنا میں من دیوانہ سدن